السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر no. 42 میں خوش آمد کہتا ہوں ہم اب کمپائلر کنسٹرکشن کے حوالے سے بیک اینڈ کی جو کوٹ جنریشن والی سٹیج ہے وہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جو کاروائی ہے کہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جو بقیہ اسٹیجز ہیں اس کے تھرو اب یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کو لیے اور یہاں پہ ہمارا گول اب یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ مشین ہے جس کے اوپر فار ایگزامپل اس کوڈ نے چلنا ہے ایکزیکیوٹ ہونا ہے اس کا موسٹ لائکلی انسٹرکشن سیٹ استعمال کر کے ہم کوڈ جنریٹ کریں اور ٹیپیکلی کمپائلر میں ہوتا یوں ہے کہ اس اسٹیج پہ آپٹومائزیشن کے علاوہ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جو کہ پھر اسمبلر آ کے اسمبل کر کے اس سے پھر وہ بائنری کوڈ جو ہے اس کو وہ جنریٹ کرتا ہے یہ جو بائنری کوڈ ہے یہ ایک آبجیکٹ فائل میں رکھا جاتا ہے اب یہ لفظ آبجیکٹ کیوں اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ اصل میں وہ مشین کوڈ ہے ون and زیروز البتہ آپ کو پتا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو کوڈ لکھا ہے اسی سے آپ کا فائنل ایکسیکیوٹیبل جو کوڈ ہے یا فائل ہے وہ بنے اس کے علاوہ آپ کو لائبریریز اور ایسی کئی اور چیزیں درکار ہوتی ہیں جو کہ اصل میں ایک اور یوٹیلٹی لنک جو ہے وہ لے کے ان تمام آبجیکٹ فائلس کو اکٹھا کر کے ایک بڑا کہہ لیں یا ایک جو اکٹھا کیا ہوا کوڈ ایکسیکیوربل فائل کی فارم میں ٹپکلی آپ کسی ڈائریکٹری میں اگر یہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو وہ رکھ دیتا ہے ایز اے فائل پھر یہ جو ایکسیکیوربل فائل ہے اس کو جب آپ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو ایکچولی ایک اور یوٹیلٹی آپریٹنگ سسٹم کی ادھر اپنی کاروائی کرتی ہے جس کو لوڈر کہتے ہیں یہ لوڈر جو ہے اس ایکسیکیوربل کا ایک حصہ میموری میں اس کو لوڈ کرتا ہے یہاں سے پھر وہی ورچوئل پیجز ورکنگ سیٹ پلی کہانی شروع ہو جاتی ہے اب ہم نے خیر یہاں پہ لنکر اور لوڈرز جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی لیکن میں اس چیز کی وضاحت یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ابھی بقیہ بھی کچھ اسٹیجز ہیں لیکن ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب آپریٹنگ سسٹم ایشوز ہیں کیونکہ آبجیکٹ code جب بن گیا تو اس کے بعد اس کو میمری میں لوڈ کرنا پھر اس کو execute کرنا یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس میں فیسلٹیز ایسے ہوتی ہیں جو کہ اس کو پھر execute کرے گا اور execution کے حوالے سے آپ آپریٹنگ سسٹمس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ اب ایک پروسیس بن جاتا ہے ہم نے جو کاروائی اب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں کوئی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے اس کو ہم بے شک ٹرانسفارم اگر اور کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے لیکن اب ہم نے ٹارگٹ مشین کا اسمبلی وہ جنریٹ کرنا ہے اب اس کی خاطر کیا البردمس ہیں کیا پروسیجرز ہیں کیا کاروائی کرنی پڑے گی اصل میں یہ خود ایک کافی لمبی کہانی بھی ہے موضوع بھی ہے اور یقیناً یہ جو بقیہ اب ہمارے پاس اس کورس میں رہ گئے اس میں شاید ہم یہ مکمل طور پہ تو نہ کر سکیں البتہ یہاں پہ وہ ایشوز جو ہیں جنرل سے اور کچھ پرٹیکلر بھی ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ یہاں پہ ابھی کافی گفتگو ہے جو کہ انشاءاللہ کسی آئندہ کورس میں یا میرے کوئی گریجویٹ لیول کورس جو ہے اس میں آپ کو یہ چیز کرنے کا موقع ملے گا تو آئیے اب ہم یہ جو کوڈ جنریشن والا معاملہ ہے اب کوڈ جب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ میرا جو مطلب ہے وہ اسمبلی لینگویج کوڈ ہے میں بار بار نہیں کہوں گا اسمبلی لینگویج کوٹ میں سمپلی کے حوالے سے جو کاروائی ہے اس کو ہم اب شروع کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بکیا ہیں اس میں ہم یہ کسی حد تک تو ہم کر پائیں گے لیکن یقیناً آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ابھی کئی ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم پوری طرح ڈسکس نہیں کر پائے بلکہ ایسا بھی شاید میں کہتا چلوں کہ یہ ابھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو ہم نے چھو تک نہیں خیر ابھی جو ہم فی الحال کر سکتے ہیں اب اس کی ت... اس کی جانب چلتے ہیں دا کوچ جنریشن پرابلم از دا ٹاسک آف میپنگ انٹرمیڈیٹ کوڈ ٹو مشین کوڈ اب یہاں پہ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی سی پلس پلس کا کوڈ ہے یا جاوا کا کوڈ ہے وہ والا معاملہ جو ہے وہ اب فرنٹ اینڈ اور وہ جو مختلف اسٹیجز تھیں مڈل اینڈ وغیرہ وغیرہ وہاں سے ہوتا ہوا یہاں ٹاسک جو ہے ہمارا وہ انٹرمیڈیٹ کوڈ کو لے کے مشین کوڈ یا اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات میں نے کہی تھی کہ دیکھیے کہ اب یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جب آپ کے سامنے آ گیا تو ایک لحاظ سے پہلے اگر وہ سی میں تھا یا سی پلس پلس میں تھا فورٹرین پیسکل ایلگول جاواب جو مرضی آپ لینگویج لے لیں وہاں سے وہ ٹرانسفارم ہو کے پارسر کے تھرو یا مڈل اسٹیجز کے تھرو ہوتا ہوا اب یہ آئی آر یا انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن بن چکا ہے تو ایک لحاظ سے یہ پرابلم جو ہے یہ اب ایسی نہیں ہے کہ ایک خاص لینگویج اسپیسیفک ایشو ہے اب کوئی بھی لینگویج ہے اگر اس سے, سے ایک پرٹیکولر آئی آر بن گیا ہے تو ہم اس اسٹیج کو اب ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اب ہم مشین کو جنریٹ کریں گے کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پہ ایک تو ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو جو چیزیں جن کا ہمیں خاص طور پہ لحاظ رکھنا پڑے گا وہ ہے کریکٹنس اور افیشئنسی کریکٹنس کے بارے میں میں نے شروع سے عرض کیا تھا کہ جب بھی ہم کوڈ کو لے کے آپ بالکل شروع سے آپ شروع ہو جائیں پارسر کے حوالے سے بھی شروع ہو جائیں اور درمیان میں جو بھی کاروائی کی تھی کہیں ایسا نہیں ہم کر سکتے یا ایسا ہونے کا چانس نہ ہو کہ جو کوڈ ہم جنریٹ کریں ٹرانسفارمیشن کی بنا پہ اس کے اندر لیٹ سے جو اوریجنل سی یا سی پلس پلس کا پروگرام اس کا جو الگردم تھا یا اس کا جو ریزلٹ آنا تھا وہ اب ہماری کسی ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے وہ ریزلٹ نہ آئے یعنی کہ ہم نے جو کوٹ جنریٹ کیا وہ ایکچولی انکریکٹ ہے اور اس کی ایک جو بات نکلے گی وہ یہ کہ جب ایکسیکل چلتا ہے تو آل سڈن وہاں پہ الگردم جو ہم نے کوٹ کیا تھا لت سے وہ کچھ کرتا تھا اور جو نتیجے نکلے وہ کچھ اور تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے الگریدم میں غلط ہے کہ کیا ہے تو یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ہاں واقعی بعض کامپائلر میں بھی بگس ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپائلر ایک پروگرام ہے اور یہ بھی ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے اور اگر اس میں کوئی بگ ہے تو اس کی بنا پہ انکریکٹ کوڈ جنریٹ ہو سکتا ہے دوسرا ہے افیشئنسی کا اچھا اس افیشئنسی کے حوالے سے دو باتیں ایک یہ کہ ہم نے افیشینٹلی یہ سارا پروسیس کرنا ہے یعنی کہ یہ جو کوڈ جنریشن جو ہے اس کو ہم نے ایلگمک لیے اگر دیکھا جائے تو یہ نہ ہو کہ اب یہاں پہ کمپائلر آ کے پھنس جائے اور جواب ہی نہیں آ رہا یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا دوسری اصل میں جو ایفیشنسی ہے وہ ہے مشین لیول کے جو کوڈ جنریٹ کریں گے اس نے ایونچولی ایکسیکیوٹ ہونا ہے کیونکہ آپ کوشش تو یہی کر رہے ہیں اب وہ ایکسیکیوشن ایفیشینسی ہے وہ ٹھیک ہے الگریدم تو آپ نے اچھے چن لیے سورٹنگ سرچنگ یا جو بھی تھے لیکن یہ نہ ہو کہ اس سے جب مشین کوڈ آپ جنریٹ کریں وہ انفیشئنٹ ہو ایلگردم اچھا ہے اس کی جو ایک لحاظ سے یہ جو امپلیمنٹیشن جو کہ ایکچولی اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کمپائلر کی اب بات ہو رہی ہے اور وہ کوڈ جنریشن کی افیشئنسی تو ایک تو یہ اچھا یعنی تیزی سے جنریٹ کرے اور دوسرا ایونچلی جو کوڈ نکلے اس کو آپ دیکھ کے کہہ سکے کہ ہاں بھائی یہ افیشئنٹ ہے مشین ریسورسز کو ٹھیک طرح استعمال کر رہا ہے بلکہ اچھی طرح استعمال کر رہا ہے جس کی بنا پر اس کوڈ کا پھر جو ایکسی ٹائم ہے وہ ایونچلی اور دوسرا میموری ایلوکیشن بھی یاد رہے آپ کا پروگرام جو ہے اس کو ڈیٹا اسٹرکچر کے لیے میمری چاہیے ہوگی چاہے وہ اسٹاٹک ہو چاہے وہ ڈائنمک ہو تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ آ کے کمپائلر کی اپنی کسی چیز کی وجہ سے آل آف اے ساڈن بہت زیادہ میموری درکار ہے تو یہ افیشئنسی جو ہے یہ ٹائم بھی ہے اور اسپیس بھی ہے اچھا یہاں پہ اب ایشو سے پہلے ہم ڈیفائن کر دیں کہ یہاں پہ کاروائی کیا ہے ان پٹ لینگویج جو ہے وہ اسٹیج پہ انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے ہاں یار اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی وہ ہائیلی اپٹیمائزڈ ہے یا اس میں تمام اپٹیمائزیشن جو پاسبل تھی وہ ہو چکی ہے ایک لحاظ سے آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابسولیوٹلی پرفیکلی اپٹیمائزڈ کوڈ ہم بنا سکتے ہیں اور ٹارگٹ جو ہے وہ مشین کوڈ ہے ٹائپیکلی وہ اسمبلی لینگویج ہوگا تو یہ اب اس پرابلم کی ڈیفینیشن ہے یہ انپورٹ پٹ اپ نے دیکھی اور اس سے ہم نے جو آوٹ جنریٹ کرنی ہے یہ جو ایشوز والی بات ہے اصل میں نے کچھ باتیں اس کے بارے میں کیا نہیں اور بلکہ وقتاً فوقتاً میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں کہ ہم جو بھی کاروائی کر رہے ہیں اس میں ہمیں مشین کا اس کی جو اس کے جو ریسورسز ہیں اس کا لحاظ رکھنا ہے لیکن اس سٹیج کے اوپر آ کے اب ہم مشین کے بہت قریب آ گئے یعنی کہ دیکھیں ہم اسمبلی لینگویج کوڈ کی باتیں اب کر رہے ہیں اب اس حوالے سے وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ کمپائلر کنسٹرکشن میں یا کمپائلر کے حوالے سے اب مشین کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کا آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا اور یہ آرکیٹیکچر میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کئی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ ایک سی پی یو یا ایک مشین آرکیٹیکچر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اس میں وہ ہارڈ ویئر ہیں انسٹرکشن سیٹ کی فیسلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا لحاظ اب آپ کو زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر جس یوزر نے وہ سی پلس پلس کا یا سی کا کوڈ لکھا تھا وہ اب نہیں ہے یہاں پہ وہ یہ نہیں کرے گا کہ بھئی مجھے ذرا اسمبلی لینگویج دکھاؤ تو صحیح اور اس کے اندر تم کیا کرنے لگو میں اب انٹروین کر کے یہاں پہ کچھ کرنا چاہوں گا یہاں پہ اب کمپائلر جو ہے بالکل اپنے طور پہ یہ ساری کاروائی کر رہا ہے تو جو چیزیں اب اس کو جن کا لحاظ رکھنا پڑے گا آئیے ان کو ایک نظر دیکھ لیں اب وہی بات کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ان کے لیے کافی وقت درکار ہے اگر ان کو ہم ان کریں لیکن اس کورس میں یا فی الحال جو بکیا لیکچرز ہیں اس میں ہم ان کو ایک لحاظ سے ذرا سرسری طور پہ کریں گے لیکن یہ اتنی وضاحت ضرور ہوگی کہ آپ کو ان ایشوز کی سمجھ آ جائے پہلی بات کہ میمری مینجمنٹ میپنگ نیمس ٹو ڈیٹا آبجیکٹس ان دا رن ٹائم سسٹم اب دیکھیے پروگرامنگ کے حوالے سے آپ ویریبلز استعمال کرتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال کرتے ہیں لیکن ایونچولی ایٹ دس لیول کیا ہوتا ہے کہ بھئی ان ڈیٹا اسٹرکچرز نے کمپیوٹر کی جو میمری ہے ان میں ٹپکلی ان کو اسٹوریج ملے گی اب وہ سٹوریج بے شک ڈائنمکلی بھی ہو لیکن وہاں پہ بھی ٹھیک ہے ان آبجیکٹ کی ٹائپس کے مطابق آپ میموری لیں گے اب یہ کہ جو ڈیٹا آبجیکٹس ہیں ان کو رن ٹائم پہ میموری میں کہاں پہ رکھنا ہے فار ایگزامپل جو ٹرانزینٹ ویریبلس ہوتے ہیں جیسے فنکشن کال میں وہ سٹیک میں جاتے ہیں بکیا جو ہیں وہ سٹیٹک سٹوریج میں چلے جاتے ہیں کچھ ویریبلس جن کو آپ کانسٹ لیٹ سے ڈکلیئر کرتے ہیں جو ریڈ اونلی اس کی ایک ریڈ اونلی سیگمنٹ بنتی ہے تو یہاں پہ کافی باتیں ہیں جس کی بنا پہ جو آبجیکٹس یا ویریبلس جو کہ ایک پروگرام استعمال کر رہا ہے ان کو کہاں پہ رکھنا ہے ان کی ایکسیسبلٹی کا کیا لحاظ رکھنا ہے ان کے اسکوپ کا کیا لحاظ رکھنا ہے یہ باتیں ہم نے ایکچولی ان ڈیپتھ کور نہیں کی ہیں لیکن پروگرامنگ کے حوالے سے اب آپ کو ان کا اندازہ ہے کہ گلوبل ویریبلس کیا ہوتے ہیں فنکشن پروگرامرس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ڈائنامک ویریبلس جو نیو کے ذریعے آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اریز کیا چیز ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ ہے البتہ اس میں ایک اور چیز آئے گی جو ابھی ہم دیکھیں گے کہ مشین میں میمری کے علاوہ رجسٹرس بھی ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان میں ہم نے کیا چیزیں رکھنی ہے؟ خاص طور پر جب پروگرام ایکزیکیوشن میں جاتا ہے یہ باتیں ہم نے شروع میں بالکل کی تھیں کہ اور ایشوز جو بیک اینڈ پہ ہیں انسٹرکشن سلیکشن کہ جو انسٹرکشن مشین انسٹرکشنز ہم جنریٹ کریں گے یا جو جنریٹ کرنا چاہیں گے ان میں ہمارے پاس چوائس ہوگی اور یہ چوائس جو ہے وہ صرف انسٹرکشن میں نہیں ہے ایکچولی اس کی ڈریسنگ موڈ وغیرہ وغیرہ یہ بھی اب کاروائی یہاں پہ ہمیں کرنی پڑے گی اور اس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ پروگرام کی جو افیشنسی ہے اور کوڈ سائز یاد ہے میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایونچولی یہ جو آبجیکٹ کوڈ اس سے جنریٹ ہوگا یہ نہ ہو کہ یہ خود اتنی زیادہ میمری لیتا ہے کہ وہ میمری کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا آبجیکٹ کوڈ بن گیا یہ میموری میں فٹ کیسے ہوگا یا اس کی وجہ سے چانسیز ہے کہ شاید بہت زیادہ پیجنگ ہونے لگ پڑے instruction scheduling یہ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ آپ انسٹرکشنس کو اس طریقے سے سیکوینشلی اگر مشین پہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ مشین کے جو یونٹس ہیں وہ instruction fetch, decode, execute کوڈ ایکزیکیوٹ یا اور جو یونٹس اس میں ہوتے ہیں اگر پائپ لائن ہے فار ایگزامپل تو یہ نہ ہو کہ پائپ لائن اسٹال ہو جائے یا مشین تھوڑی دیر لیے اسٹال ہے کیونکہ انسٹرکشن جس, جس نے ابھی ایکسیكیوٹ ہونا ہے وہ ابھی ہی نہیں ہے اور ایک اور بات جو کہ پروگرامنگ کے حوالے سے بھی اور رن ٹائم جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے بھی اہم ہے وہ ہے رجسٹر ایلوکیشن کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور یہ ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ رجسٹر جو ہیں وہ کلاک سپیڈ پہ ان کا ایکسس آپ کر سکتے ہیں اس میں چیزیں ڈال سکتے ہیں لا سکتے ہیں اور ٹپکلی آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے یا کوشش ہوگی کہ آپرینٹس جو ہیں خاص طور پہ آپریشنس میں بولین آپریشنس ہو یا رتھمیٹک آپریشنس ہو وہ آپرینٹس جو ہیں وہ رجسٹر سے آئیں تاکہ وہ آپریشن جو ہے وہ کلاک اسپیڈ پہ ہو سکے اگر آپ کو میمری سے چیزیں لانی پڑ گئیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کافی سائیکلس درکار ہیں کہ کب وہ ڈیٹا جو ہے میمری سے آئے پھر اس کو آپ جنرلی رجسٹر میں لوڈ کریں اور اس کے بعد پھر اپنا آپریشن کریں ٹپکلی اس میں کافی ٹائم درکار ہے وہ اس کلاک سائیکل کے حوالے سے یہ چند ایشوز ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ہی ہیں صرف ایشوز لیکن یہ میجر ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم اب تھوڑی سی گفتگو کریں گے لیکن یہ وہ بات جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ بیک اینڈ پہ جو ایشوز ہیں اور ان کی جو ریزولوشن ہے ان کے لیے جو الگردمس ہیں جو اسٹریٹجیز ہیں وہ کمپلیکس بھی ہیں اور بلکہ اکثر کیسز میں وہ این پی کمپلیٹ الگردمس ہیں فور ایگزامپل یہ جو رجسٹر ایلوکیشن پرابلم ہے یہ ان آپ دیکھیں گے بعد میں جب ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ یہ واقعی اس کے لیے جو چند الگریدمس اویلیبل ہیں وہ این پی کمپلیٹ ہیں شروع میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم مشین کے حوالے سے انٹیل آرکیٹیکچر جو ہے اس کو مد نظر رکھیں گے لیکن آپ اگر سوچیں کہ انٹل کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ دوسرے آرکیٹیکچر جو سی پی یوز آپ کو نظر آئیں یا ملتے ہیں ان سے کوئی اتنا مختلف نہیں ہے ہاں شاید آپ نے یہ ڈسکشن کی ہو کہ یہ کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں اور ریڈیوس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں ان میں آرکیٹیکچرل ڈفرینسز کیا ہیں جن کی بنا شاید ایک جو ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے لیکن اسمبلی لینگویج کے حوالے سے اگر آپ کو موقع ملے اور بقیہ مشینز آپ دیکھیں مپس دیکھ لیں سپارک دیکھ لیں پاور پی سی دیکھ لیں اور اس طرح کی جو آرکیٹیکچر اویلیبل ہیں اگر آپ کو موقع ملے ان کا ذرا جا کے انسٹرکشن سیٹ دیکھیے اس میں آپ کو انسٹرکشنز کی جو نیچر ہے وہ ٹپکلی ویسے ہی ہوگی وہی لوڈ وہی سٹور وہی موو وہی کمپیریزن جمپس رجسٹرس کے ساتھ آپ آپرینٹس ہیں آپ استعمال کریں گے اڈریسنگ ہیں تو اسمبلی لینگویج کے حوالے سے بھی ایک پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے مختلف جو ہیں۔ تو اب یہاں پہ اب اگر ہم چاہیں تو انٹیل کی اسمبلی لینگویج اسٹریٹ آؤٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اب ذرا سے ریٹریکٹ کروں گا اور اس طرح کہ ہم ایک سی مشین کریں گے جس کے لیے ہم کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں اور یہ جنریک مشین جو ہے اس کا جو انسٹرکشن سیٹ ہے وہ ایک لحاظ سے کافی جو آرکیٹیکچر آپ کی نظر سے گزریں گے یا گزر چکے ہیں ان کے بہت قریب ہوگا اور سچی بات ہے کہ یہ انسٹرکشن سیٹ نیومونکس ہیں ایم او وی کی جگہ میں ایل ڈی اے یا ایل اوڈ بھی استعمال کر سکتا ہوں یا ایل او اے ڈی میں استعمال کر سکتا ہوں تو یہ جو نیومونکس ہیں یہ جو سمبلز ہیں یا یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز یا ابریوییشنز ہیں یہ بے شک آپ چینج کر لیں لیکن جو ٹپیکل۔ آرکیٹیکچرلی جو چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میمری سے ڈیٹا سی پی یو میں لے کے آتے ہیں رجسٹرز میں ڈالتے ہیں وہاں پہ رجسٹر سے آپ کوئی آپریشن کرتے ہیں پھر رجسٹر سے واپس میموری میں سٹور کر دیتے ہیں اڈریسنگ موڈس ہیں کہ آپ ایک رجسٹر کے اندر جو ویلیو ہے اس کو ایز ویلیو استعمال کرتے ہیں کہ ایز این ایڈریس وہی بات وہ جو سی پلس پلس میں پوائنٹر والی ہے تو اس حوالے سے میں ایک مشین استعمال کروں گا بلکہ جو ہماری کتاب ہے اس میں یہی جنیرک مشین استعمال ہوئی ہے اور اس حوالے سے بھی آسانی ہوگی کہ آپ اس لیکچر کو لے کے اگر کتاب کو سامنے رکھیں اور موازنہ کریں تو جو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ایکچولی وہ یہ تقریباً وہی وہ ہیں جو کہ کتاب میں ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ریڈنگ میں بھی کافی آسانی ہوگی تو آئیے اب یہ جینیرک مشین جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن اس حد تک کہ جو انسٹرکشنز یا جو چند کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ چیزیں ہمیں درکار ہوں گی جس کی بنا پہ ہم کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں جب کوئی اور کانسٹرکٹ ہمیں درکار ہوگا کوئی خاص ڈریسنگ موڈ یا ایسی کوئی بات یا کوئی خاص انسٹرکشن اگر ہمیں چاہیے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس مشین میں ایسی انسٹرکشن وہ یہ ہے اور اب یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہمیں یہ انسٹرکشن انسٹرکشن درکار ہے تو اینی anyway, ایک بڑا سمپل سا انسٹرکشن سیٹ لے کے اب ہم بکیا کاروائی شروع کرتے ہیں جہاں تک یہ ٹارگیٹ اسمبلی لینگویج ہے مشین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو مشین ہے یہ بائٹ ایڈریسبل ہے With a four word. یعنی کہ اس میں جو میمری ہے وہ بائٹس میں ہے اور ہر بائٹ کا ایک ایڈریس ہے اب یہ فور بائٹ ورڈ والی کہانی بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ٹپکلی فور بائٹس کو کٹھا ورڈ بھی کہا جاتا تھا جاتا ہے اور ایکچولی کچھ مشینیں تھیں آج کل ٹپکلی ایسا نہیں ہے جو کہ ورڈ ایڈریسیبل تھیں فور ایگزامپل کرے مشین جو ہے وہ ورڈ ایڈریسبل ہے یعنی کہ اس میں جب آپ ایک ایڈریس سپیسیفائی کرتے ہیں وہ ایک پورے ورڈ کا ہوتا ہے اور وہ ورڈ جو تھا 48 بٹس بھی تھا اور 64 بٹس کا بھی تھا اینی anyway, جو ٹپکل ہے انٹیل اور دوسری مشینوں کا کہ آپ بائٹ لیول پہ ایڈریسز سپیسیفائی کرتے ہیں اور یہ کہ ورڈ جب استعمال ہم کریں گے تو وہ فور بائٹس کا ہوگا اور یہ ٹھیک ہے بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرجر جو ہے اس کو ہم ایک ورڈ میں رکھیں گے جو فلورنگ پوائنٹ ہے وہ بھی ایک ورڈ میں ہوگا می بی جو ڈبل پر نمبرس ہیں وہ ایٹ بائٹس میں ہوں گے اینڈ سو آن دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جنرل پرپز رجسٹرس ہیں اور یہ N ہے اب یہ N میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آٹھ ہیں یا 16 ہیں جو کہ آپ کو نظر آتا ہے یا انٹرل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں اب N جو ہے وہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے ایکچولی وہ 16 32 کے قریب ہی ہے تو اس حوالے سے یہ N جو ہے یہ وہ جنرل پرپز رجسٹر ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا میں یہ کہتا چلوں کہ آل دو ہوتے تو جنرل پرپز ہیں لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ کافی رجسٹر جو ہیں ان کو کسی اسپیشل پرپز کے لیے ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھی یہ رجسٹر جو ہے یہ پروگرام کاؤنٹر کے طور پہ استعمال ہوگا یہ رجسٹر جو ہے یہ ہمیشہ سٹیک پوائنٹر کے لیے استعمال ہوگا یہ دو رجسٹر جو ہیں اس میں اگر آپ ڈویژن کر رہے ہیں تو ایک میں کوشنٹ آئے گا دوسرے میں ڈیوائزر آئے گا اینڈ سو so تو ایون دو اکثر آرکیٹیکچر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رجسٹر اویلیبل ہیں لیکن ایکچولی کچھ رجسٹرس ایک خاص پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بلکہ بعض کا رجسٹر استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ آپ میں تو یہ بات کو اب آپ اتنا جینیرک نہ سمجھیے کیونکہ ان ریالٹی یہ جنرل سے کچھ واقعی جنرل پرپس ہیں اور کچھ جو جی ہیں وہ ایکچولی آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ مشین نے وہ خود استعمال کرنے ہیں اس کے بعد جو ہماری انسٹرکشنز ہیں ان کا فارمیٹ ہوگا یعنی کہ یہ ٹرو ایڈریس انسٹرکشن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سب سے پہلے ایک آپ کوڈ ہوگا اس کے بعد ایک سورس ایڈریس ہوگا اور ایک destination ایڈریس ہوگا یہ سورس جو ہے یہ رجسٹر یا میمری destination بھی رجسٹر یا میمری لیکن ابھی یہ ایڈریسنگ بورڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کی بنا پہ ایکچولی یہ سورس اور destination جو ہے یہ کیا ہیں یہ ہم further specify کریں گے لیکن یہ کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے سورس اور destination کا وہ یہ ٹو ایڈریس ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ مشین آرکیٹیکچرز ہیں جس میں یہ تھری ایڈریس کوڈ ہوگا جس میں دو آپرینس اور ڈیسٹینیشن سپیسیفائی کر دیا جاتا ہے یہاں پہ ہم سمپلی ایک سنگل سنگلڈ لے کے اس کے بعد ایک سورس ایڈریس اور ایک ڈیسٹینیشن ایڈریس دیں گے یہ بعد میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کہ یہاں پہ یہ مشین جو ہم بنا رہے ہیں یا جس جو ہم اسیوم کر رہے ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے یہ جو اسمبلی لینگویج کیریکٹرسٹکس ہیں یہ کیا ہیں اور یقینا یہ کافی حد تک قریب ہیں جو کہ انٹرل یا دوسری اسمبلی لینگویجز میں آپ دیکھ چکے ہیں لگے ہاتھوں یہ چند ایک انسٹرکشن دیکھ لیجیے موو انسٹرکشن سورس ٹو destination موو کا مطلب ہے کہ سورس کے جو کانٹینٹ ہے اس کو destination میں کاپی کر دو add source to destination اس کا مطلب ہے کہ destination کا جو کانٹینٹ ہے اس میں source کو ایڈ کر دو اسی طرح subtract source destination یہاں پہ یہ میں نے ایکشن دی ہے کہ جو destination کے کانٹینٹ ہے اس میں سے source کو سبٹریکٹ کر کے جو ریزلٹ ہے اس کو واپس destination میں ڈال دو اب آپ یہاں سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ تھری ایڈریس ہوتا تو میں source 1, source 2 جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے دو آپس ہیں اور پھر ریزلٹ جو ہے اس کا ایک تیسرا آپرینٹ میں کہہ سکتا تھا لیکن ایک لحاظ سے اس طرح بھی یہ کاروائی ہو بلکہ آپ جیسے کہ میں نے عرض کیا اکثر اسمبلی لینگویجز میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ امپلیسڈ بات ہے کہ جب آپ سپٹریکٹ کہہ رہے ہیں تو ڈیسٹینیشن کے کانٹینٹ سے آپ سورس کے کانٹینٹ نکالیں گے اور ایونچولی ایکچولی ہوگا کیا کہ جو سورس اور ڈسٹینیشن کے جو ویلیوز جو ہیں یہ وہ ارتھمیٹک یونٹ میں جائیں گے وہاں پہ وہ سبٹریکٹ ہوگی ویلیو اور جو ریزلٹ ہے وہ ڈسٹینیشن میں چلا جائے گا اس کے بعد ایک انکنڈیشنل گو ٹو اس کو آپ جمپ بھی کہہ سکتے ہیں برانچ بھی کہہ سکتے ہیں ہم جی او ٹی او یہ سمبل استعمال کریں گے جس میں ہم ایک ایڈریس سپیسیفائی کریں گے یا اب یہ جو ایڈریس ہے یہ ٹپکلی ایک انسٹرکشن کا ایڈریس ہوگا کہ یہاں پہ جاؤ کنڈیشنل جمپ جو ہے یہ آف کورس کسی کنڈیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی اور اس کے کئی طریقے ہیں طریقے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی رجسٹر کے اندر آپ ایک ویلیو ڈال لیں کسی کمپٹیشن کی بنا پہ اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ less than zero equal to zero greater than زیرو یا ایسی کوئی نمیرک ویلیو کو لے کے یہ کنڈیشنل جمپ ہوگی کہ اگر یہ کنڈیشن true ہے تو اس انسٹرکشن پہ جمپ کر جاؤ ورنہ اس کے بعد جو انسٹرکشن آ رہی ہے وہاں پہ چلے جاؤ تو ایک لحاظ سے اب یہ وہی اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز ہیں جو کہ آپ ٹپکلی دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ کوئی حیرت والی بات نہیں کہ ہم نے یہ جو جنیرک مشین اب سوچی ہے اصل میں یہ ریئل مشینس کے کافی قریب ہے اور ایک لحاظ سے اب ہم بجائے بار بار انٹیل انٹیل یا اسپارٹ یا مپس کی باتیں کہیں ہم اس جنیرک سینس میں کر سکتے ہیں بات اور دوسری یہ بات کہ انہیں انسٹرکشن سے بے شک یہ جینیرک ہیں ہم ایکچوئل مشین انسٹرکشنز جو انٹیل پہ لیسے ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے پروجیکٹ میں ایسا ہی کریں گے کہ آپ کا جو جو یہ جو کوڈ ہوگا سی کا کوڈ یا جو آپ نے بنایا ہوگا کوڈ جنریشن کے لیے موجود اس کو اگر یہ جنریک انسٹرکشن دیں گے تو وہ انٹرنلی ایونچولی جو انٹیل کی اسمبلی انسٹرکشن ہے موو یا ایڈ یا گو ٹو یا کنڈیشنل جمپ کی اس کے لیے جو بھی اپروپریٹ اسمبلی لینگویج ہے اس کو وہ جنریٹ کر دے گا تو ایک لحاظ سے آپ سمجھے کہ جیسے یہ میکرو کالز ہیں مووڈ مائکرو کال ہے اس سے اب ایکچوئلبلیڈ جو ہے اب آپ کے ذمے بھی دیکھ لیجیے یہ بھی آپ بڑے پیش کیا ہے اس کے کالم کو پہلے نوٹ کر لیجیے موڈ یہ پہلا کالم ہے فارم کہ وہ ایڈریس کی فارم کیا ہوگی اور یعنی کہ وہ جو استعمال کریں گے جس چیز کو اور اس سے جو ریزلٹنگ ایڈریس بنے گا جہاں سے وہ ڈیٹا یہاں لیا جائے گا یا ڈیٹا جہاں پہ رکھا جائے گا وہ کیا ہوگا اور چوتھا کالم ایک کاسٹ کا ہے یہ ابھی میں کاسٹ کے بارے میں بات کروں گا آپ بس یہ نوٹ کرتے جائیے کہ میں نے ان موڈس کے ساتھ ون زیرو ون ون جس طرح کر کے نمبرز لگائے ہیں کاسٹ کے یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے لیکن یہ ذرا ایڈریسنگ موڈس دیکھ لیجئے جو کہ آپ جانے پہچانے ہونے چاہیے کہ اگر آپ ایپسولوٹ ایڈریس دے دیں تو وہ ہے کہ ایک میمری کا اڈریس ہے کہ اس میمری لوکیشن سے یا تو ڈیٹا لے آؤ ڈیٹا وہاں پہ جا کے ڈال دو موو ہے یا سٹور انسٹرکشن بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے اور اگر وہ ایڈ ہے یا سبٹریکٹ آپریشن ہے آپ کوڈ ہے تو وہاں پہ وہ جو ڈیسٹینیشن اور سورس ہیں اگر وہ ایپسلوٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میمری اب یہ میمری کے ایڈ کاسٹ کالم دیکھیے ون ہے ابھی اس پہ ہم آئیں گے دوسرا موڈ ہے رجسٹر کہ یہ جو ایک ایڈریس ہے سورس یا ڈیسٹینیشن یا دونوں وہ کوئی رجسٹر اب ریجسٹر کے کیس میں آپ اسمبلی لینگویج میں دیکھ چکے ہیں کہ جو اسمبلر آپ استعمال کر رہے ہیں میزم ہے نازم ہے یا اس طرح کے کئی اسمبلرس ملتے ہیں ان میں ایک رجسٹر کو ریفر کرنے کا طریقہ وہ کوئی خاص بن جاتا ہے پرسینٹ ایکس کبھی آپ دیکھیں گے یا کوئی اور اس طرح کی نوٹیشن آر زیرو آر ون یا ڈالر آر زیرو ڈالر آر ون کئی نوٹیشن ہیں جو کہ اسمبلر ڈپینڈنٹ ہے ایکچولی اور وہ انڈر انڈرائنگ مشین کے کسی خاص رجسٹر کو ریفر کرتے ہیں اور جب وہ code بنتا ہے تو اس کا جو بائنری کوڈ ہے جو ایکچولی مشین کرتی ہے وہ ریکگنابلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنریٹ کرے اڈریسنگ موڈ انڈیکس یہ ابو ارے والی بات ہے کہ میں ایکچولی جو ایک رجسٹر ہے فرض کریں اس کے اندر جو ویلو پڑی ہے اس کو میں استعمال نہیں کروں گا بلکہ اس کے کانٹینٹس کو وہ اس طرح کے سی ایک نمبر ہوگا اور اس نمبر میں میں آر کے کانٹینٹس ایڈ کر کے جو افیکٹو نمبر بنے گا اس کو ایز اے ایڈریس استعمال کروں گا کالم میں دیکھئے سی پلس کانٹینٹس آف آر تو یہ ایک لحاظ سے انڈیکس بن گیا اب سی جو ہے فرض کریں وہ کسی ارے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو آر جو ہے رجسٹر فرض کریں اس میں اس کی آف سیٹ پوزیشن سپیسیفائیڈ ہے کہ چار بائٹس یا آٹھ بائٹس یا سولہ بائٹس یا سو آن تو اگر فرض کریں وہ انٹیجر ارے ہے تو یہ آر کے کانٹینٹس چینج کرنے کی بنا پہ آپ ارے کے مختلف ایلیمنٹس جو ہیں ادھر چلے جائیں گے یہاں پہ انڈائریکٹ اب بات آ کہ ایڈریس جو ہے وہ ایکچولی رجسٹر کی ویلیو ہے اور اس ویلیو کو استعمال کرو ایز این ایڈریس یہ بالکل وہی پوائنٹر والی بات اور پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان ڈائریکٹ انڈیکس جو ہے وہ یہی کہ یہ جو سی آر تھا اس کو اب لے کے ایز این ایڈریس استعمال کرو لٹرل جو ہے بات کا تو آپ اسٹریٹ آؤٹ نمبر لکھ دیتے ہیں کہ اس میں ٹو ایڈ کر دو اس میں تھری اسمبلرس جو ہے یہ چیز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ لٹرل نمبرز ون ٹو تھری فور وہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ان نمبرس کو پہلے آپ کسی میموری لوکیشن میں ڈالیں یا کسی register میں ڈالیں اور پھر رجسٹر کو استعمال کریں اسٹیک جو ہے یہ ایک کامن سی پروگرامنگ ہے کیونکہ مووم فنکشن کالس جو ہیں اس میں آپ اسٹیک پوائنٹر استعمال کرتے ہیں اور اسٹیک پوائنٹر کی بنا پہ آپ اپنی آرگیومنٹس لوڈ کرتے ہیں اور پھر جو جو کالنگ فنکشن ہے وہ سب سے پہلے کاروائی جو جنرلی کرتی ہے کہ اسٹیک میں سے جا کے اس کے جو پرائمرس ہیں ان کو وہ ایکسس کر کے لوکل ویریبل یا اسٹیٹ اسی طرح اسٹیک پوائنٹر کو ایز اے ریفرنس استعمال کر کے جو ہے اس سے ایڈریسز لے کے اور پھر وہ کانٹینٹ استعمال کرتی ہے اور انڈیکسٹیک یہ اب اسٹیک پوائنٹر اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکچولی اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ ایک رجسٹر ہی ہوتا ہے تو اگر وہ رجسٹر ہے تو پھر ایکچولی یہ دو روز جو ہیں ان کو اگر ہم سمپلی رجسٹر میں مرچ کر دیں اور کہیں کہ بھی stack ایک ہی ہوتا ہے تو یہ دو کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے یہ سمپلی یہ بات ہے کہ جنرلی ایک رجسٹر جو ہے اس کو ایز اے اسٹیک پوائنٹر استعمال کیا جاتا ہے یہ مشینز میں آپ کو اویلیبل ہوگا اچھا یہ جو ایڈٹ کاسٹ والی بات ہے اس کے بارے میں میں کہتا چلوں اور پھر میں اس کی وجہ ایک بتاؤں گا کہ یہ جو کاسٹ ہے اٹ کورسپونڈ ٹو دا لینتھ آف انسٹرکشن اب دیکھیے کہ انسٹرکشن جو ہیں انہوں نے کچھ میمری لینی ہے کیونکہ یہ آپ کا کوڈ جو ہے یہ میمری میں جا کے ایز کوڈ اسپیس وہاں پہ بنتی ہے اور ٹھیک ہے آپ کی ڈیٹا اسپیس ہوتی ہے موو آر زیرو فار ایگزامپل یہ دو رجسٹر ہیں آر زیرو آر ہماری نیمنگ اسکیم یہ ہوگی کہ این رجسٹرس کو ہم آر زیرو سے لے کے آر 1 تک ریفر کریں گے تو موو آر زیرو کم جو ہے اس کی سائز کو آپ دیکھیے کہ موو کو اگر فرض کریں ہم ایک بائٹ میں سٹور کر لیتے ہیں R0 جو ہے ایک اور بائٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ این رجسٹر 256 ہیں تو ہمیں 8 بائی بٹس جو ہیں وہ کافی ہوں گے کسی بھی رجسٹر کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اسی طرح R1 جو ہے وہ بھی ایک رجسٹر ہے یا اگر آپ یہ کہیں کہ موو جو ہے وہ 16 بٹ ہے اور رجسٹر جو ہیں 8 بٹ 8 بٹ ان کے جو ایکچوئل نمبرس ہیں ان کو جو ہم نے اسائن کرنے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ون ہے البتہ یہ جو اگلی انسٹرکشن ہے موو آر فائیو یہاں پہ اب ہے کہ میمری کے اندر چیز سورس سے لے کے ڈیسٹینیشن میں ڈالو سورس جو ہے وہ رجسٹر ہے لیکن میمری جو ہے وہ اب میمری لوکیشن ہے اور میمری ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک ایڈیشنل ایڈریس ہے اور اگر ہم فار ایگزامپل بائٹ ایڈریس استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس انسٹرکشن کو اسٹور کرنے کے لیے یہ ایکچوئل موو انسٹرکشن کوڈ میں اسٹور کرنے کے لیے ہمیں ایک ایڈیشنل ایڈریس جو ہے وہ درکار ہوگا جس کی بنا پہ ایڈیشنل کاسٹ اس کی 1 ہے ایکچوئل کاسٹ اس کی 2 ہے اور یہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے یہ میمری ہونے کی وجہ سے 1 ہے اچھا یہ جو کاسٹ والا معاملہ ہے اس کو ہم زیادہ فی الحال تو ایکسپلور نہیں کریں گے لیکن ان ڈائریکٹ یہ ہوں گے کہ جب ہم اس طرح کی انسٹرکشنز جنریٹ کریں گے تو یہ کاسٹ پرائمر جو ہے اس کی بنا پہ ہم جتنی انسٹرکشن جنریٹ کرتے ہیں ان ساروں کی ہم ٹوٹل کاسٹ کمپیوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف آپٹمائزیشن اسٹریٹجیز سے جو ایکچوئل کوڈ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں یا کر, کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ گول یہ ہوگا کہ اس کاسٹ کو کم کیا جائے تو ایک لحاظ سے یہ وہ میٹرک ہے جس سے آپ وہ پروگرام جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں اس کا سائز ریڈیوس کر رہے ہیں اس کی ایکچوئل جو کاسٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب کوڈ سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو کیونکہ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پروگرام جو ہوتا ہے اس میں کوڈ بھی ہوتا ہے اسی نے تو ایکسیکیوٹ ہونے ہے وہ ڈیٹا پہ آپریٹ کرتا ہے اور ڈیٹا کے لیے ٹھیک ہے آپ ڈیٹا سیگمنٹ ایک علیحدہ بناتے ہیں اچھا اب اسٹیج سیٹ ہو گئی کہ ہم نے ایک ایک جنیرکس کہہ لے مشین بھی بنا لی جس کا انسٹرکشن سیٹ کسی حد تک ہم نے بنایا اس کے ڈریسنگ موڈس کے بارے میں بات کر لی وہ جو رجسٹرس ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی اب جہاں تک اسمبلی لینگویج جنریٹ کرنے کا معاملہ ہے اس میں اب ہم یہ کریں گے کہ جو بھی ہماری انٹرمیڈیٹ فارم ہے اور بلکہ ہمارے کیس میں آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم تھری ایڈریس کوڈ جو ہیں ان کو لے کے چلیں گے یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ الگریدمس ایسے ہیں جو کہ جو گرافکل آئی آرس ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کو لے کے چلیں گے اور بلکہ آپ کی کتاب میں ایسے ریفرنسز ہیں اور بلکہ کئی کمپائلر جو ہیں وہ اے ایس ٹی یا کوئی ایسی فارم یا ڈیگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں Anyways, ہمارے پاس اب تھری ایڈریس کوڈ جو ہے یہ وہ جو یاد ہے بیک پیچنگ والی ساری کہانی تھی اس کے ذریعے وہاں ہم نے وہ تھری ایڈریس کوڈ جو جنریٹ کیا تھا کواڈ روپرز جو تھے اب ان کو لے کے ہم یہ جو اسمبلی لینگویج ہم نے بنائی ہے یا اسیوم کی ہے کہ ہماری مشین ایسی ہے اس کا کوڈ ہم جنریٹ کریں گے اور کاروائی کچھ یوں ہوگی کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ لے کے جو بھی 3 ایڈریس کوڈ ہے کیونکہ پروگرام کے حوالے سے اب وہ ساری 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس اے ایک اور اے میں یا لنک لسٹ جو بھی ڈیٹا سٹرکچر ہے اس میں ہمارے پاس سیکوینشلی موجود ہیں تو ہم شروع سے لے کے آخر تک اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ یہ اسمبلی لینگویج کوڈ ایکچولی جنریٹ کریں گے اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ایک سٹیٹمنٹ جو آئی آر کی تھی یا 3 ایڈریس کوڈ کی یا ایک کوارڈ جو تھا اس کی بنا پہ دو یا تین یا چار یا اس طرح کر کے اسمبلی لینگویج جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گی تو آئیے آپ یہ کاروائی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر اب جو ایکچوئل معاملہ ہے کوٹ جنریشن کا یہاں سے اب فارملی ہم شروع کر سکتے ہیں ڈیفائن اے ٹارگیٹ کوڈ سیک فار ایچ انٹرمیڈیٹ کوٹ اسٹیٹمنٹ ٹائپ یاد ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ انٹرمیڈیٹ کی تھری ایڈریس کوڈ کی کیا تھی اس میں وہ اسائنمنٹ تھی اس میں وہ ایف اسٹیٹمنٹ تھی اس میں گو ٹوز تھی اینڈ سو آن وہ جو ساری تھری ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹ ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے اس میں یاد ہے ہم نے کچھ ایکسٹرا بھی کی تھی ارے ریفرنس اینڈ سو آن جو کہ ہم نے ایگزامپلس میں تو نہیں کی لیکن اب جو آپ کو اگزامپلز ابھی نظر آئیں گے اس میں ہم یہ چیز ایکسٹینڈ کریں گے کہ تھری ایڈریس کوڈ میں فار ایگزامپل ریئر ریفرنسز بھی ہیں لیکن جو کاروائی ہے وہ یہ کہ جو ٹارگیٹ کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس کی خاطر کاروائی یہ کہ ایک لحاظ سے ایک لوپ چلاؤ جو کہ ایک ایک تھری ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹ کو انٹرمیڈیٹ کوڈ کو لیتا ہے اور اس کے لیے پھر اسمبلی لینگویج جنریٹ کرے گا تو اب آئیے باری باری یہ چند ایک جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں فی الحال جو ہم نے ایگزامپلس کرنی ہیں ان کی خاطر اگر ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ فارم ہے اے ایکل بی یہاں پہ اب میں اس طرح کروں گا کہ ٹیبل میں ایک کالم میں جو انٹرمیڈیٹ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے وہ دکھاؤں گا اور رائٹ ہینڈ کالم میں بیکمس جو ہے یہاں پہ اب وہ اسمبلی لینگویج جو ہماری اسمبلی لینگویج ہے اس کی کارسپونڈنگ اسٹیٹمنٹ آئے گی اور یہاں پہ وہ میموری لوکیشن یا وہ جو آپرینس ہیں ان کے بارے میں بات ابھی سامنے آ جائے گی اے ایکل بی یہ وہ سمپل کاپی اسٹیٹمنٹ تھی یاد ہے وہ تھری ایڈریس کوڈ میں جب ہمیں یہ ملے گی تو ہم اس کے کورسپونڈنگ مشین انسٹرکشن جنریٹ کریں گے موو b, a یعنی کہ b کے کانٹینٹ جو ہیں ان کو a میں کاپی کر دو یہاں پہ دیکھیں ہم ڈسٹرکٹیو ٹائپ کام نہیں کرے b کے کانٹینٹ پرزروڈ ہیں لیکن یہ کہ ای e, اے کے جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ ریپلیس ہو جائیں گے کانٹینٹ آف b اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موو جو تھا اس کا سنٹیکس کیا تھا موو سورس destination, یا destination source اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ ہم نے a کے اندر b کے کانٹینٹ کو موو کر دیا A جو ہے وہ destination ہے بی جو ہے یہاں پہ source ہے اسی طرح یہاں پہ اب یہ جو انٹرمیڈیٹ اسٹیٹمنٹ تھی یہ میں نے آپ کو دکھائی تو تھی اس کے ہم نے مثال شاید نہ کی ہو کہ یہ کہاں پہ سی پلس پلس یا سی والی ارے نہ سوچیے گا تو اے ایکل بی سب سی کا مطلب ہے کہ بی جو ہے وہ ایک لحاظ سے اسٹارٹنگ اڈریس کنسیڈر کرو اور سی کو ایز این آف سیٹ لے کے جو کانٹینٹ ملیں ان کو اے میں کاپی کر دو یہاں پہ دیکھیے اب کیا ہے کہ یہاں پہ اب ایک اسمبلی لینگویج نہیں انسٹرکشن آئی بلکہ تین آئی ہیں وہ کیا ہیں موو اڈریس آف بی ٹو آر زیرو اب یہاں پہ یہ ایک لحاظ سے ایک آپ ہے اسمبلر کا کہ وہ آپ کو ایک میمری لوکیشن کا ایڈریس بھی بتا دیتا ہے یا ایک جو ویریبل ہے یا جو اسمبلی لینگویج میں ایک لحاظ سے آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں میمری لوکیشن ہیں ان کا ایڈریس آپ لے کے اس کو رجسٹر 0 میں ڈالا اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ رجسٹر زیرو میں سی کو ایڈ کیا تاکہ یہ اب آف سیٹ ایڈریس بی کو دیکھیے کس طرح ہم نے لوڈ کیا رجسٹر زیرو میں اور اس میں یہ سی جو ہے اس کو ایڈ کیا کہ بھئی یہاں سے اب ایک لحاظ سے اتنا آف سیٹ ڈٹرمن کر لو اور پھر یہ اب ان ڈائریکٹ جو رجسٹر کو ہم ایز اے پوائنٹر استعمال کر رہے ہیں کہ رجسٹر زیرو کے کانٹینٹ کو ایز اے پوائنٹر استعمال کر کے جو بھی وہاں سے کانٹینٹ ملتے ہیں یعنی کہ ادھر وہ میمری لوکیشن ہوگی وہاں سے جا کے جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کو اے میں موو کر دو تو ایک یہ جو انسٹرکشن تھی آئی کی یا تھری ایڈریس کوڈ اس کی بنا پہ یہ تین اسمبلی لینگویج انسٹرکشن اب جنریٹ ہو رہی ہیں اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ابھی بھی انٹیل نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اسمبلنگ اسمبلی کے حوالے سے اب کہانی بالکل مکمل ہے کیونکہ اسمبلی لینگویج جو ٹپکلی ایسے ہی ہوتی ہے اب ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ وہ جو انٹیل اسمبلی کے آپ کوڈز ہیں وہ بے شک آپ ڈال دیجیے یہ جو ایڈریس بی والا معاملہ ہے کہ کسی میموری لوکیشن کا اڈریس اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کیسے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جو اسمبلر آپ استعمال کر رہے ہیں نیزم ہے ناظم ہے اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو آپ استعمال کریے لیکن جو کہانی اب آپ کو ایک لحاظ سے جو کڑی جو مکمل ہوتی اب فائنی نظر آ رہی ہے اس شروع سے دیکھیے کس طرح سی پلس پلس کا کوڈ تھا اس کو ہم نے پارس کیا اس سے ہم نے آر بنایا اس آر کے ساتھ ہم نے کچھ کاروائی کی پھر ہم نے تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کیا وہ سنٹیکس ٹرانسلیشن سے اس کے اوپر بھی آپٹمائزیشن کچھ ہو سکتی تھی جو کہ ہم نے کور نہیں کی پھر تھری ایڈریس کوڈ جو جنریٹ ہوا اس سے اب فائنلی ہم یہ دیکھئے مشین کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں اسمبلی لینگویج کوڈ اور یہ اسمبلی لینگویج کوڈ تھی کہ اب assemble کر کے ہمیں وہ آبجیکٹ کوڈ دے گا تو یہاں سے اب وہ جو شروع میں میں نے بات کی تھی کہ وہ مکمل کہانی کہ کس طرح آپ ہائی لیول لینگویج سے ایک کمپائلر کے ذریعے وہ مشین تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ مشین لینگویج اب آپ کے سامنے آ رہی ہے جو کہ اب وہ کاروائی کرے گی مشین لیول پہ جو کہ اوریجنلی سی پلس پلس یا جاوا یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے کوڈ میں تھی تو اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جو سفر ہے یہ منزل تک پہنچ گیا کیونکہ منزل اب یہ ہے یہاں سے اب آپ, آپ سمجھ گئے کہ اب بقیہ کیا ہے اینی anyway, وے ابھی یہاں پہ کچھ اور کاروائی کرنی ہے ہمیں یہ کہانی اس لحاظ سے ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ تھری ایڈریس کوڈ جو ہے اس میں اور ٹائپس بھی ہیں اس میں یہ بھی ہے اے ایکل بی پلس سی یہ ہماری تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے اس کے سلسلے میں ہم کیا کریں گے کہ موو بی کاما اے کہ ہم بی کے کانٹینٹ جو ہیں اس کو اے میں موو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایڈ سی کاما تو سی کے جو کانٹنٹ ہیں ان کو اب اے میں ایڈ کروا دیتے ہیں تو افیکٹولی کیا ہوا کہ اے کے اندر بی پلس سی آ گیا لیکن چونکہ ہماری مشین جو ہے وہ ٹرو ٹو اڈریس مشین ہے تو اس کیس میں ہمیں یہ کاروائی جو ایڈ کر کے ریزلٹ کو اے میں اسٹور کرنا تھا یہ ہمیں دو مشین انسٹرکشن کے ذریعے کرنی پڑی ہے آگے چلیے یہی کہ اگر لیفٹ سائڈ پہ ارے ریفرنس آ گیا کہ اے انڈیکس بائی بی اکو سی تو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو destination ہے اس کو ہم as a pointer پہلے جنریٹ کریں گے وہ یہ کہ move address of a into register رجسٹر اس میں b جو ہے وہ as an offset سیٹ ایڈ کرو بیما آر یعنی کہ r0 کے اندر b جو ہے وہ ایڈ کر دو تو اب آپ جو a کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس سے b پائپس جو ہیں وہ offset کے طور پہ آگے جا رہے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ c کے جو کانٹینٹ ہے اس کو اس میموری لوکیشن میں لوڈ کرو جو جس کا ایڈریس جو ہے وہ آر زیرو میں ہے یہ جو اسٹار آر زیرو ہے یہ سمپلی ایک پوائنٹر نوٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے یہاں پہ جیسے کہ میں نے ارض کیا اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کمپائلر یا اس کا یہ جو ماڈیول ہے اگر اس کو ہم یہ تھری ایڈریس سٹیٹمنٹس اس طرح کی اور بکیاں جو دوسری ہیں اس میں جمپس بھی ہیں وہ ہم لگے ہاتھوں بعد میں ایسی مثالیں کریں گے جس میں بکیاں بھی آ جائیں گی جس میں وہ جمپس تھی ایف کنڈیشن تھی اینڈ سو وہ جتنی اسٹیٹمنٹس تھی اگر آپ سوچیں کہ اب کوئی بھی لینگویج ہو کوئی بھی پروسیجرل لینگویج ہو فار ایگزامپل یا ایون نان پروسیجرل لینگویج ہو جیسے لسپ ہے یا ادر انہوں نے بھی تو ایکچولی مشین پہ ہی ایکسیکیوٹ ہونا ہے کوئی بھی لینگویج اس سے اگر انٹرمیڈیٹ کوڈ جو ہے وہ اس تھری ایڈریس کوڈ کی فارم میں آ جائے اور وہ تھری ایڈریس کوڈ جو تھا وہ ایک لمیٹیڈ سیٹ تھا اس میں بھی ہم نے کوئی بہت زیادہ ویریئشن اور اس میں وہ سمپلسٹی کی بات تھی کہ اگر کوئی کمپلیکس یا کمپاؤنڈ ایکسپریشنس ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح چھوٹے چھوٹے حصوں میں بریک کر کے وہ یا تو بولین ایکسپریشن یا بقیہ وہ جو ریتمیٹک ایکسپریشن تھے ان کو ان کے حصے جو تھے ان کو باری باری لے کے ہم نے اسٹیپ وائز کیا تھا اور پھر فائنل ریزلٹ ہم نے لے لیا تھا یعنی کہ ایک سی پلس پلس کی جو اسٹیٹمنٹ تھے اس سے پانچ یا دس یا میں بھی ایون زیادہ تھری ایڈریس یا کوڈس جنریٹ ہوئے تھے ان کو اب لے کے اب ہم اسمبلی لینگویج جنریٹ کر رہے ہیں ویسے آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو تو ہم نے آٹومیٹکلی کر دیا تھا کیا یہ بھی آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے ہاں یہ کافی حد تک آٹومیٹک ہو سکتا ہے لیکن معاملہ یہاں پہ نظر آئے گا بعد میں آپ کو کہ جو آپٹمائزیشن والی بات ہے وہ شاید اتنے آرام سے نہ ہو سکے اس کے لیے کچھ الگردمس ہمیں ڈسکس کرنے پڑیں گے لیکن جو بار بار میں بات دہرا رہا ہوں کہ سفر کے لحاظ سے کس طرح سورس کو ہم کمپائلر کی مختلف اسٹیجز سے گزارتے ہوئے تھری ایڈریس میں لا کے اب فائنلی اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں جس کو اسمبلر اب لے کے اسمبل کر کے مشین انسٹرکشن بنا سکتا ہے اور وہ لنکر وغیرہ آ کے آپ کا ایکسیکیوریبل بنا دے گا اور یہی اب آپ کے پروجیکٹ کا جو آخری حصہ ہے وہ ایکچولی اب یہ ہے یہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور امپلیمنٹیشن ڈیٹیلس جو ہیں یہ ہم پروجیکٹ ہینڈ میں یا اس طرح دوسری جو کاروائیاں ہیں طریقہ کار ہے اس کے ذریعے ہم ڈسکس کریں گے اور شولی یہ کتاب میں بھی مواد موجود ہے تو آئیے آپ ذرا اس کی ہم مثال بھی دیکھ لیں کہ یہ ساری کاروائی کیسے ہو رہی ہے یہ جو تھری ایڈریس کوڈ سے اسمبلی لینگویج بنانا ہے the C یا کنسڈر بی سب سی سب j تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ایک ارے ایک ہے سنگل ڈائمینشنل رے اور B بی بھی ایک سنگل ڈائمینشنل رے ہے اور سی بھی ایک سنگل ڈائمینشنل ڈائمینشنل ارے ہے تو ہم کہہ یہ رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو وہ جو کاؤنٹنگ جو سارٹ والا معاملہ تھا اس میں ہم کچھ ایسی کاروائی کرتے تھے کہ ایک رے کو انڈیکس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ایک دوسری رے کے اندر اور اس سے پھر ہم کسی چیز کو نکالتے تھے تو یہاں پہ یہ کہ سی سب جے کو انڈیکس کے طور پہ استعمال کیا بی میں اور بی کے, کے اس انڈیکس سے جو بھی ویلیو بنتی ہے یعنی کہ وہ لوکیشن پہ جو ویلیو ہے اس کو ہم اے سب آئی میں سٹور کرنا چاہتے ہیں یہ سی کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے نتیجے میں اب دو باتیں ایک یہ کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ جو کوڈ نظر آ رہا ہے ٹی ون سب جے اور پھر ذرا سا نیچے ٹی ٹو سب ٹی اور پھر اے سب آئی ایکل یہ ٹی ون جو ہے یہ ٹیمپرز ہیں یہ یاد ہے ہم نے کیوں جنریٹ کیے تھے یہ وہ بیک پچنگ والی بات وہاں پہ تھری ایڈریس کوڈ میں ہم جب اس طرح کا کمپلیکس ایکسپریشن تھا یہ دیکھیے کمپاؤنڈ یا کمپلیکس ایکسپریشن ہے تھری ایڈریس کے حوالے سے اس کی یہ تین سٹیٹمنٹس بنتی ہیں کہ ٹی میں سے پہلے ہم سی کو ڈالیں گے پھر T2 میں B سب T1 کو لیں گے اور پھر A میں T2 کو ہم ڈال دیں گے اب اس کے کورسپونڈنگ یہ جو دوسرا کالم ہے اس کے اندر یہ مشین انسٹرکشن نظر آ رہی ہیں کہ T1 ایکل سب J جو ہے یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی بنا پہ اسمبلی لینگویج کیا جنریٹ ہوگی وہ یہ دیکھ لیجیے بلکہ ہم اس کو اب باری باری سے اس کے جو حصے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ t1 ون ایکول سی سب یہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں جو کوڈ جنریٹ ہونا چاہیے یہ کون کر رہا ہے کمپائلر کر رہا ہے کمپائلر کون لکھ رہا ہے اس کیس میں آپ لکھ رہے ہیں یا ان جنرل جو کمپائلر کرتے ہیں کہ یہاں پہ موو ایڈریس سی کو آر میں موو کیا اس میں پھر ایڈ جے r0 آر زیرو یعنی کہ آر میں جو چیز ہے اس میں جے کو ایڈ کر دو اور پھر ان ڈائیکٹ ایڈریس یہ کر کے پوائنٹر کے طور پہ جو بھی کانٹینٹ ملتے ہیں ایٹ لوکیشن جو جس کا R0 میں ہے اس کے کانٹینٹ کو t1 میں موو کر دو تو یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کی بنا پہ یہ اب فائنل انسٹرکشن بنی لیکن جہاں تک وہ سی پلس پلس کی بات ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کاروائی مکمل نہیں ہوئی ابھی تو سمپلی ہم نے سی سب جے جو ہے اس کو پکڑا آگے چلیے اب آئی باری T2 equal BT1 یہاں پہ اب وہی میکینکل سی بات ہے کہ ایڈریس آف بی جو ہے اس کو رجسٹر 0 میں ڈالو اس میں T1 کو ایڈ کرو ایز این آف سیٹ وہ R0 میں چلا گیا اور اب R0 کا جو, جو کانٹینٹ ہے اس کو ایز این ایڈریس استعمال کر کے جو بھی اس میموری لوکیشن پہ چیز ملتی ہے اس کو T2 میں ڈال دو تو یہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے اس کے نتیجے میں یہ تین اسٹیٹمنٹس آئیں اور فائنلی پھر جب A سب I ایکل T2 کرنا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی وہی ایک قسم کا ریفرنس ہے میموری لیکن اس دفعہ میموری ریفرنس جو ہے یا انڈیکس ریفرنس جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آ گیا ہے تو موو ایڈریس آف اے انٹو ٹو آر زیرو کیونکہ ہم نے اے کے ایڈریس سے آف سیٹ آئے جو ہے اس کو لے کے آر زیرو میں ہم جب گئے تو وہاں سے ٹی ٹو کے جو کانٹینٹ ہیں اس کو ہم کہاں پہ موو کر رہے ہیں آر زیرو میں جو ایڈریس ہے اس کو یا اس میں جو ویلو ہے اس کو ایز این ایڈریس استعمال کر کے ہم اس کے جو کانٹینٹ ہیں ٹو کے وہ اے آئی میں موو کر دیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ ایک لحاظ سے وہ جو مکمل کاروائی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو سی کی ایک سٹیٹمنٹ یا سی پلس پلس کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے نتیجے میں ایک کمپائلر نے یا جو آپ نے کمپائلر بنایا ہے اس نے یہ تین 3 ایڈریس یا وہ جو جوڈ ہیں, ہیں وہ جنریٹ کیے اور اب ان تینوں کی بنا پہ فائنلی یہ جو نو اسمبلی لینگویج ہیں یہ وہ جنریٹ ہو گئی ہیں تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح دیکھیے کمپائلر جو ہے وہ ایک ہائی لیول کانسٹرپ جو کہ دیکھیے کتنے اطمینان سے ہم ایک لائن میں بڑی ایک شارٹ ہینڈ روٹیشن استعمال کر کے لکھ دیتے ہیں وہ ایونچولی اسمبلی لینگویج میں یہ نو اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ہمیں کرنا پڑتا ہے اب آپ وہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہائی لیول اور لو لیول والی بات کیا ہے کہ ایک آسان سا کام جو کہ ہمیں آسان لگتا ہے ایز اے پروگرامر اس کو اب ہمیں لو لیول پہ جا کے اتنی زیادہ انسٹرکشن جو ہے ان کے ذریعے کرنا پڑ رہا ہے اچھا یہاں پہ وہ جو کاسٹ والی بات تھی تو یہاں پہ اگر آپ یہ اسمبلی لینگویج جو انسٹرکشن ہیں ان کو دیکھیں کہ اس میں کیا وہ میموری ایڈریس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یعنی کہ آپ ایک ایک انسٹرکشن کو لیں یہ اب آپ کا وہ کوڈ ہے Actually, جب آپ سوچتے ہیں نا کہ ایکسیبل میں میرا کوڈ ہوتا ہے جو کہ ریڈونلی سیگمنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ جو پروگرام کاؤنٹر ہے وہ ایکچولی یہی تو کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک اس میں سے لیتا ہے اس کو آپ فیچ کرتے ہیں ڈیکوڈ کرتے ہیں اور پھر ایکسی کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ ڈیکوڈنگ فیچ کیا ہے ان میں سے ایک موو انسٹرکشن یا اس کے بعد ایڈ یا اس کے بعد پھر موو اس کو ڈیکوڈ کرنا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ آپرینٹ کیا ہے اور وہ ایڈریس کیا ہیں? پھر اس کو ایکسی کرنا کہ یہ کر کیا رہا ہے موو کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے so اور پھر یہ وہ سارا انسٹرکشن سائیکل جو ہے وہ چلتا ہے تو یہ کوڈ کا جو سائز ہے یہاں پہ کاسٹ جو ہے وہ رننگ ٹائم کی نہیں ہے وہ سائز کی ہے سائز کے حوالے سے اس کوڈ کی کاسٹ ایٹین ہے اور دوسری کے بات کہ ہم اگر آپ دیکھیں تو اوریجنل جو سی پلس پلس کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا ہے ویریبلس ایکچولی تین ہیں اے بی اور سی اور وہ ٹھیک ہے ہیں یعنی کہ اس کو ہم نے ایک ویریبل کی بجائے سیٹ آف ویریبلس انٹو جو ارے ہے یا جو بھی آبجیکٹ ٹائپ ہے وہ ہم نے ارے سائن کی ہوئی ہے ایلوکیٹ کی ہوئی ہے لیکن تھری ایڈریس کوڈ جب ہم نے جنریٹ کیا تو وہاں پہ ہمیں ان کے علاوہ یہ ٹی ون بھی جنریٹ کرنے پڑ گئے اور وہ کیوں ہوا کیونکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا کمپلیکس سی ہے کمپاؤنڈ سی ہے اس کو حصوں میں بریک کرنے کی خاطر ہمیں یہ ٹیمپرریز جو ہے یہ جنریٹ کرنے پڑے اب یہ وہ ہمارا وہ جو بیک پیچ اور وہ والا معاملہ یہ وہ کر رہا ہے کہ اس نے وہ میک ٹیمپ یاد ہے فنکشن کال جو تھی اس کے ذریعے ٹی ون ٹی اس نے جنریٹ کیے تو کاسٹ جو ہے ایکچولی ایک تو اس جو مشین انسٹرکشن کی کاسٹ ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ جو دو ایڈیشنل ٹیمپرریز ہیں ان کو بھی ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ میں آپ اسپیس کی کاسٹ کے حوالے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوڈ ہے وہ اس کا سائز کیا ہے اور وہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایونچلی کوڈ سائز اگر بہت بڑا ہو جائے تو اس سے ایکسی کیوشن جو ہے اس کوڈ کی وہ چینج ہو سکتی ہے ان دا سینس کہ اس کی چونکہ میموری ریکوائرمنٹ رن ٹائم پہ زیادہ ہوگی اس کو لوڈ کرنے میں اس کا ورکنگ سیٹ جو ہے پیجنگ کے حوالے سے وہ بڑا ہو جائے گا تو چانسیز ہے کہ ایکسی کیوشن جو ہے وہ ایسی نکلے جو کہ شاید آپ کو پسند نہ آئے اب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے تھری ایڈریس کوڈ لو ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو لو اس سے اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دو اور اس جو بھی پروگرام بنتا ہے ٹھیک ہے وہ اب ایمٹ کر دو لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اب وہ آپٹمائزیشن والی کہانی بھی شروع ہوتی ہے اور ایک لحاظ سے کچھ پہلے ہم آپٹمائزیشن بھی کر چکے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس نہیں کی وہ اپرچونیٹی پہلے بھی ہمارے پاس اویلیبل تھی لیکن اب فردر اور اپرچونیٹیز ہمارے پاس آئیں گی جن کے بارے میں اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے آپٹمائزیشن کا جو معاملہ ہوگا وہ اس کا ایک گول تو یہ ہوگا کہ کسی طرح یہ جو انسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے اس کو رڈیوس کریں نمبر آف ٹمپرریز ان کو ریڈیوس کیا جائے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کوشش ہماری ہوگی کہ چیزیں جو ہیں رجسٹرز میں رہیں یعنی کہ اگر میمری سے ہم لوکیشن سے کوئی ویلو لے کے آ ہیں اور ہمیں وہ ویلیو بار بار درکار ہے یا کوئی کمپیوٹ کرتے ہیں ویلیو جو کہ ہمیں تھوڑی دیر میں ابھی چاہیے ہوگی تو بجائے یہ کہ وہ ویلیو رجسٹر سے نکال کے میموری میں لے جائیں اور پھر وہاں سے اس کو واپس لے کے آئیں ہم یہ اپرچونیٹیز دیکھیں گے کہ اگر اس ویلیو کو ابھی میموری میں سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو رجسٹر میں ہی رہنے دو اور ایسی کئی اور باتیں ایکچولی یہاں پہ ہم یہ جو آئی آر ہے تھری ایڈریس کوڈ اس کے ساتھ ہم اور کاروائی کریں گے کچھ ٹرانسفرمیشن کریں گے کچھ اپرچونیٹیز ہم تلاش کریں گے جس کے بنا پہ ہمارا یہ جو کوڈ ہے سپیڈ کے لحاظ سے بھی یعنی کہ رجسٹر استعمال کرنے سے اور دوسرا نمبر آف انسٹرکشنز کے حوالے سے یعنی کہ اس کی جو سائز ہے اس کو بھی کم کرنے کا موقع ہم تلاش کریں گے اور ایسی کئی اور بھی اور باتیں ہیں جو کہ ہم یہاں پہ وہ ایلگر استعمال تو سکتے ہیں لیکن شیورلی اب جو بکیا میں یہ پوری کہانی ہم شیورلی کور نہیں کر پائیں گے لیکن یہاں سے یہ چیزیں اب آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں کیا وہ جو بات ہے نا آپٹوائزیشن کی optimization یہ نہیں کہ ایک لحاظ سے مڈل لینڈ میں ایک ختم ہو گئی وہ جو مڈل لینڈ ہے اور جو بیک ہینڈ والا معاملہ تھا جس میں یہ کوٹ جنریشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ابھی آپٹومائزیشن کی اپرچونیٹیز ہے اور وہ ہم اب آہستہ کچھ جو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے آپ گفتگو اس جانب لے ہیں وہ یہ کہ لوکل ڈیسیزنس ڈو ناٹ پروڈیوس گڈ کورٹ یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ لو اور بس تھری اڈریس اسٹیٹمنٹ لی اور اس کے کورسپونڈنگ جو میکینک جو دو یا تین یا تین یا چار یا جتنی بھی اسمبلی لینگویج ہیں ان کو بس جنریٹ کرتے جاؤ اب کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں ایک ایک اسٹیٹمنٹ لیتا تھا اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دیتا تھا یہ میں دیکھتا ہی نہیں تھا کہ آگے کیا آ رہا ہے یا اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے اینڈ آئی ڈو ناٹ ٹیک ٹیمپری ویریبل یعنی کہ یہ بھی تو میں اب استعمال کر رہا ہوں یا یا انفارمیشن ایکچولی میرے پاس ہے کہ کون سے ویریبلس جو تھے وہ اوریجنلی پروگرام میں تھے اس یوزر کے پروگرام میں تھے اور کون تھے کون سے وہ ویریبلس ہیں یا میموری لوکیشنز ہیں جو کہ کمپائلر جنریٹ ٹیمپریز ہیں یاد ہے یہ ہم نے جو ٹیمپریز جنریٹ کیے تھے وہ جو میک ٹیمپ والی کال تھی اور بائی دا وے یہاں پہ میں نے ابھی ذکر نہیں کیا تو ایکچولی ہوا یہ بھی ہے کہ آپ نے جو وہ تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کارڈ جنریٹ کیے تھے اس کے ساتھ وہ سمبل ٹیبل جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے وہ سمبل ٹیبل کہیں ضائع نہیں ہم نے کیا اس میں ان تمام ویریبلس کی ٹائپ کیا ہے ان کا سائز کیا ہے وہ کمپائلر جنریٹڈ ہیں کہ وہ یوزر کے ہیں ان کا اسکوپ وغیرہ وغیرہ کئی پیسز آف انفارمیشن جو ہیں وہ ایکچولی سمبل ٹیبل میں موجود ہیں اور وہ سمبل ٹیبل بھی ہمارے پاس ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈو ناٹ ٹیک ٹمپریری ویریبلس ان ٹو اکاؤنٹ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ T1 جو ہے یہ لحاظ سے وہ اس لحاظ سے جنریٹ کیا تھا کب جنریٹ کیا تھا وہ بیک پیشنگ کے دوران وہ جو کال تھی وہاں پہ جب وہ ٹیمپری ویریبل جنریٹ ہوا تھا تو کمپائلر نے وہ میک ٹیمپ کال سے وہ جنریٹ کروایا تھا اس کو سمبل ٹیبل میں رکھوایا تھا اور شیورلی وہاں پہ وہ مارک کر سکتا ہے کہ یہ کمپائلر جنریٹڈ ہے یعنی اسٹیج پہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کون سے ویریبل کمپائلر جنریٹڈ ہیں تو سمبل ٹیبل سے ہمیں یہ انفارمیشن مل جائے گی اب یہ کہ اگر میں ٹیمپرریز کو لیت سے کسی طرح اڑا دیتا ہوں یعنی کہ ان کو میں اپنی کوڈ سے نکالتا ہوں تو اس کے نتیجے میں یہ ایک پاسبل کوڈ ہے جو کہ جنریٹ ہم کر سکتے ہیں یہ واقعی ہی ہم کر سکتے ہیں اس وہ جو سی اسٹیٹمنٹ تھی اس کی خاطر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹی ون ٹی ٹو والے ریفرنسز جو ہیں وہ کسی طرح غائب ہو گئے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں کہ کیسے لیکن ریسٹ شورٹ کے یہ واقعی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کاسٹ جو ہے وہ اب ٹویلو ہو گئی ہے اب اگر میں جو پہلے کوڈ اٹھارہ کاسٹ والا تھا اور یہ جو 12 والا ہے اس کو سائٹ بائی سائڈ آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں وہ سی سٹیٹمنٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹاپ پہ تھری ایڈریس کوڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو پہلے ہم نے کوڈ جنریٹ کیا تھا اس میں دیکھیں کس طرح t1 t2 ٹی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو میں نے اب آپ کو آپٹیمائز کور اب یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تھوڑی سی آپٹیمائزیشن میں نے کی ہے وہ یہ کہ نہ تو اس میں وہ ٹیمپریز کے کوئی ریفرنس ہے اور دوسرا یہ کہ نمبر آف انسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں ایکچولی نظر آ رہا ہے کہ یہ کم ہو گئی ہیں وہاں پہ 9 تھی یہاں پہ اب جو ہیں یہ چار اور تین سات ہو گئی ہیں اور ان کی اب ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ کم ہو گئی اور بلکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجسٹر زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں چانسز ہیں کہ شاید یہ ایکسیکیوٹ بھی زیادہ تیزی سے ہو یہ وہ آپٹمائزیشن اپرچونٹی ہے کہ ہم گول کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس کو فردر آپٹمائز کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ اب بعد کی بات ہے کہ کوئی پروسیجر کوئی آلگریدم ہوگا جو کہ یہ کرے گا اور اگر وہ ہم سے کر پاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایکچولی یہ جو چیز تھی سی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ہم یہ پانچ اسمبلی لینگویج انسٹرکشن سے ایکچولی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ ڈریسنگ موڈس کو ہم استعمال کر رہے ہیں خاص طور پہ یہ آخری اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ کس طرح یہ ان ڈائریکشن جو ہے یہ ہم کو تین چار لیول پہ لے گئے ہیں اور اس کوڈ کی جو کاسٹ ہے وہ اب 10 ہے اور ریڈیوس ہو گئی ہے کہاں پہ 18 تھی اور کہاں پہ اب 10 ہے یہ ایک سی اسٹیٹمنٹ کے لیے ہے اب یہ سوچئے کہ اگر یہ تمام جو سی اسٹیٹمنٹس یا سی پلس پلس کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان پہ ساروں پہ ہم یہ کریں تو اوور آل کاسٹ جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے اور یقیناً اس سے ایکسیکیوشن پروفائل جو ہے وہ بہتر ہوگی تو جو بات سامنے آ رہی ہی ہے وہ یہ ہے کہ we need a way to generate machine کوڈ based آن past and future use of the data یہ فیوچر اور پاس نہیں ہو رہا کہ جو ہمارا بیک ہینڈ یا وہ جو بیک پیچنگ یا وہ کوڈ جنریشن والا ماڈیول تھا وہ ایک اسٹیٹمنٹ نکالتا ہے اور اس کے لیے ہم اسمبلی لینگویج جنریٹ کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ٹپکلی وہ سارا جو کوڈ والا معاملہ ہے یعنی کہ وہ کواڈر پوری کی پوری جنریٹ ہو جائے گی اور یہ ساری کی ساری along with the symbol ٹیبل اب اس ماڈیول میں آئیں گی یعنی کہ اس ماڈیول کے پاس اب اپرچونیٹی ہے کہ وہ تمام کوارڈ جو ہیں ان کا سروے کر لے ایک لحاظ سے اور اس پہ نہ پہ کہ ایکچولی یہاں پہ ہے کیا کچھ اور کاروائی کر کے ایسی آپ تلاش کرے کہ جب وہ ایکچوئل مشین انسٹرکشن کوڈ جنریٹ کرے گا تو اس کا سائز یا یہ جو رجسٹر والی بات ہے یہ اپرچونٹیز ہمیں نظر آئیں گی جس سے یہ کوڈ جو جنریٹ ہوگا یہ افیشینٹ بھی ہوگا اور آپٹومائز بھی ہوگا کسی حد تک اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ جو آپٹومائزیشن والی کاروائی ہے کیسے کرتے ہیں اس کے الگردمز کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے میری تجویز کہ کتاب کے چیپٹر میں ریڈنگ میٹیریل میں آپ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے اور آئندہ جو باتیں کرنی ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے یہ ڈسکشن ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ